آئیے اب سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات یہ سیدہ زینب سے چھوٹی ہیں یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں سیدہ زینب سے تین برس بعد پیدا ہوئیں ان کی پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قریباً تینتیس سال تھی گویا یہ اعلان نبوت سے قریباً سات سال پہلے پیدا ہوئیں انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیدہ القبرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے اطبا سے کر دیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی پھر جب اسلام کا دور شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی توحید کی آیات اتری کفر اور شرک کی برائی بیان ہوئی یہاں تک کہ سورہ تبت یدا ابی وطب ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی کفار کی دشمنی انتہا کو پہنچی تو ابو لہب غذب ناک ہوا اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا باپ کے کہنے پر اس نے رقیہ کو طلاق دے دی یہ رشتہ صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر توڑ دیا گیا صاحبزادی کا کوئی قصور نہیں تھا صرف آپ کی اولاد ہونے کی بنا پر یہ اذیت پہنچائی گئی یہ اور بات ہے کہ طلاق ان کے حق میں اعزاز تھا غیبی مدد تھی کہ یہ پاک اور نیک صاحبزادی اتبا کے ہاں نہ جا سکے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ابو الحب کے بیٹے نے طلاق دے دی تو آپ نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیر بنے یہ ایک عظیم شرف تھا اور بہت بڑا اعزاز تھا اللہ تعالی نے سیدہ رقیہ رضی اللہ علیہ کو حسن و جمال سے خوب نوازا تھا قریش کی عورتیں ان پر رشک کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا گیا ہے وہ رقیہ اور ان کے خاوند عثمان ہیں اسلام کا ابتدائی دور تھا مسلمانوں پر ظلم و ستم برپا تھا مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں یہ ان کے حق میں بہت بہتر رہے گا حبشہ کا بادشاہ بہت نیک ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا وہاں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی لوگ وہاں امن اور سکون سے رہتے ہیں آپ کی ہدایت پر چند مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مہاجرین کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا مطلب یہ کہ جن لوگوں نے ستم رسیدہ ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور ترک وطن کیا انہیں ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہے کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہوتے ہفشا کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مہاجر بھی اس فضیلت کے حقدار ہیں اس ہجرت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی آہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا یہ پہلا قافلہ پانچویں سال حبشہ کی طرف روانہ ہوا ان ہجرت کرنے والوں کی خیریت ایک مدت تک معلوم نہ ہو سکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں پریشان تھے آخر قریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ پہنچی آپ نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حالات معلوم کیے اس نے بتایا کہ وہ سب خیریت سے ہیں اور یہ کہ اس نے سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ کو دیکھا ہے عثمان اپنی بیوی کو سواری پر سوار کیے کہیں لے جا رہے تھے خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے یہ سن کر آپ نے یہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی اور ساتھی ہو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لوت علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل ویال کے ساتھ ہجرت کی ان مہاجرین نے حبشہ میں ایک مدت گزارنے کے بعد پھر مکہ کا رخ کیا اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جا چکے تھے چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینے ہجرت کر گئے اور یہ ان کی دوسری ہجرت تھی اس طرح آپ دونوں کو دو بار ہجرت کا شرف حاصل ہوا حبشہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اسی کے نام کی نسبت سے عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اپنے والدین کے ساتھ یہ نواسہ رسول مدینے پہنچے ان کی عمر 6 سال ہوئی تو ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی آنکھ زخمی ہو گئی زخم ٹھیک نہ ہو سکا اور اسی حالت میں چھے ہجری میں انتقال کر گئے انہ راجیوں ان کے بعد سیدہ رقیہ کے ہاں اور کوئی اولاد نہ ہوئی عبداللہ اللہ کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے. عبداللہ کو گود میں اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خود نماز جنازہ پڑھائی دفن کرنے کے لیے آپ خود قبر میں اترے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی ان کا نام امیاش تھا آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھیں گھرے لو کام کرتی تھی۔ آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرتی تھی۔ پھر آپ نے امع ایاش کو حدیعے کے طور پر اپنی بیٹی رقیہ کے حوالے کر دیا۔ تاکہ وہ ان کی خدمت کرے۔ ایک دن سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ نے شہد وغیرہ سے ایک طرح کا کھانا تیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے لہٰذا یہ حدیعہ وہاں پہنچا آپ گھر میں نہیں تھے تشریف لائے تو ام سلمہ سے دریافت فرمایا یہ حدیعہ کس نے بھیجا ہے انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان کے گھر سے آیا ہے آپ نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اے اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو بھی عثمان سے راضی ہو جا دو ہجری میں غزب بدر پیش آیا انہیں دنوں سیدہ رقیہ بیمار ہو گئی صاحب کرام لڑائی کی تیاری کر رہے تھے ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے ارشاد فرمایا اے عثمان رقیہ بیمار ہیں اس لیے آپ مدینہ ہی میں ٹھہریں ان کی تیمار داری کریں آپ نے اپنے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزبے میں شرکت کرنا چاہتے تھے ان کے شوق کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو لڑائی میں حاضر ہونے والوں کے برابر عجر ملے گا اور مال غنیمت میں سے بھی آپ کو حصہ دیا جائے گا چنانچہ سیدنا عثمان کو یہ حصہ دیا گیا گویا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کا درجہ جہاد کے برابر قرار دیا یہ سیدہ رقیہ کی بہت بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں یہ اعزاز صرف انہیں کو حاصل ہے غزوہ بدر دو ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا فتح کی خوشخبری لے کر جس وقت سیدنا زید بن ہارثا رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے تو اس وقت سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی اناح و انا اللہ راجوں چند دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو سیدہ رقیہ کی قبر پر گئے آپ ان کے جنازے میں غزائے بدر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے سیدہ رقیہ سیدہ زینب سے تین سال بعد پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عا کی زیر نگرانی تربیت پائی اور جوان ہوئی قریب اکیس سال عمر پائی اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں